وہ بھی نور سے پر نور ہو جاتا ہے وہ اللہ واللہ اور اللہ تعالی بیما تا ملون خبیر تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے یوم یجما حکم وہ اللہ تم سب کو جمع فرمائے گا لی یوم جمعی اس قیامت کے دن میں کہ جس دن سب جمع کیے جائیں گے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 ومن يؤمن اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے صالحا اور اچھے عمل کرے آن عَنْهُ آتی ہی اللہ تعالی اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا وہ یل جناتن تجری ماشتی ہل انہار اور اللہ تعالی اسے